الحمیلب اللہ من شعیب من حمسی و نقصی و نقصی بسم اللہحیم یادر عمر و ربر ذہر و فقہ ورج ذفہ جر والا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی غار کی راہ میں نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا اقرا اللذی خلق خلق الانسان من علق فرا بل خالق خالقان علم اللہ بالقالم الم السان کے اپنے اس پرور دگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا عزت والا ہے اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے اور وہ کچھ سکھایا ہے جو یہ نہیں جانتا تھا اس وحی کے نازے ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک تقریباً چھ مہینے کا وقفہ ہے وہی بند رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اپنی زوجہ مخترما سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشلیف لاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا یہ سارا ماجرہ بیان کرتے ہیں وہ انہیں لے کر اپنے شہادات بھائی ورفا بن نوفل کے پاس پہنچتی ہیں جو کہ اہل کتاب میں بہت بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے وہی فرشتہ ہے جو موسا پر قولاد لے کر آیا تھا تو یہ انبیاء پر ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوتی ہے سیدہ احساس سیدہ حدیزہ رضی اللہ تعالیٰ علہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کلّہ اللّہ اللہ اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا انکل و تخصیب المعدوم عَلَى <بِالحق> آپ بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں ضیافت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے آپ رزت کماتے ہیں اور حق پر اگر کسی کو کوئی مصیبت آدمی پہنچے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا خیر اس کے بعد وہی وہ تقریباً بند رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص آتے اور وہ خواب بالکل سچے خواب ہوتے یہ سلسلہ چلتا رہا حد کہ اللہ رب العالمین نے دوسری وحی نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھے چادر لے کر لیتے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی یا فانذر اے چادر کو اوڑھ کر لیٹنے والے ان کھڑے ہو جائیے ف اور لوگوں کو ڈرائیے وہ رب کا اپنے رب کی تقدیر بیان کیجیے وہ کافا فہر اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیجیے اجرا فہ جو اور گندگی کو دور پھینکیے والا تمن تص اور زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے والدی کا تصور اور اللہ تعالی کے لیے صبر کیجیے یہ دوسری وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس وحی کا سب سے پہلا سبق کیا ہے ار فعن کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اللہ تعالی کے حقاب سے اللہ تعالیٰ کی سزا سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کئی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اگر کوئی آدمی ان پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے لیے تو بشکارتیں اور خوشخبریاں اور جنتیں اور باغات وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے امن ہی امن ہے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اس کے لیے لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کے انحکامات کو نہیں مانتا تو اس کے لیے سزا ہے دنیا کے اندر بھی ہے قبا اور آخرت کے اندر بھی ہے پھر اس پر ہر وقت خوف ہی ساری رہے گا اور وہ چیخو پکار کرے گا لیکن اس وقت اس کی چیخ و پکار اس کے کسی کام نہیں آئے گا خود فن سے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے یہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے جو آج ہو رہا ہے آج کل عام طور پہ لوگ دین اسلام کے احکامات کو گرا مشکل مشقت والا سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ آیا ہے تو ہم یکم ایک ہی دن کے اندر پورے مسلمان بن جائے یہ تو بڑا مشکل کام ہے حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام جس قدر نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کے بعد جو بھی کلمائے توحید ہیز تھا اس سارے اسلام کو فور اپنانے اور اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو مکمل طور پہ فوراً اسلام کے حوالے کر دینا ہے یہ نہیں کہ چلو اسلام کے چند ایک احکامات پہ ہم آج عمل کرتے ہیں آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے سارے احکامات پہ آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر دیں گے کوئی نمازیں پڑھنے کا آغاز کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو ابھی ایک آدھ نواز شروع کر لیا ہے تحت پھر دو ہو جائیں گی پھر تین ہو جائیں گی پھر چار ہو جائیں گی پھر پوری نمازیں پڑھ لیں گے لیکن اسلام کا یہ طریقۂ کار نہیں ہے بہرحال خرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے پہلا فریضہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر اور نبی کو مخاطب ہو کر امتیوں پر جو عائد کیا ہے وہ انذار کا ہے لوگوں کو ڈرانے کا لوگوں کو دین پہنچانے کا دین کی دعوت دینے کا تبلیغ کرنے کا یہ فریدہ ہے فعن دیر کھڑے ہو جائیے لیٹنے کا سونے کا ٹائم نہیں ہے فعن لوگوں کو ڈرائیے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیے یہ دین کا سب سے پہلا فریضہ ہے اور یہ اسلام کی دوسری وحی ہے لیکن آج وہ لوگ جنہیں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہوئے خطبے سنتے ہوئے درس و وار کی مجرسیں اٹینڈ کرتے ہوئے انہیں اگر کہا جائے کہ آپ دو منٹ کے لیے کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو نصیحت کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان جو آپ کو یاد ہے کھڑے ہو کے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں انہیں نصیحت کر دیں تو اس وقت آگے کاپنا شروع ہو جاتی ہیں ڈر لگتا ہے شرم محسوس ہوتی ہے کہہ کے دیکھ لیں کسی کو کہ بھائی آپ اٹھیں اور اس اٹھ کے دو منٹ کے لیے درخت دے دیں عیسے آپ کو یاد ہے ایک مسلمان آدمی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فراہمی کئی ایک احکامات آتے ہیں کم از کم جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے وز کرنے کا طریقہ تو آتا ہے وہ کسی نماز کے بعد کھڑا ہو کے وزو کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے لیکن یہ شرم بھی بڑی عجیب ہے جو شرم دینی کام سر انجام دیتے ہوئے آتی ہے اللہ کی بغاوت اور ناپرمانی کرتے ہوئے نہیں آتی اللہ اب العالدین کے حکامات کی حکم حضوری کرنی ہو پھر یہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی حیا قریب سے نہیں گزرتی کتنے ہی ایسے کام ہیں جو کہ شرم و ویات کو بالائے طاق رکھ کے کیے جاتے ہیں اسلام میں وہ ممنوع ہیں مخدور ہیں حرام ہیں ناجائز ہیں لیکن لوگ ان کو سر انجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ناول پڑھتے ہیں افسانے پڑھتے ہیں گیت گاتے ہیں گانے گنگناتے ہیں سنتے ہیں کستے کہانیاں پڑھتے ہیں لو اسٹوریاں بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں سارا خاندان اکٹھا بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے آگے وہ لو سٹوری پر اپنی فلمیں اور ڈرامے وہ دیکھتے ہیں آج کی معشوقی کا چکر سارا باپ کے سامنے بیٹھ کر بیٹی اس کی دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے اور سیکھتی ہے اس وقت کسی کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے شادی بیاہ کا موقع ہو جائے حاجی صاحب کی بیٹی وہ ناچے گی گائے گی تھالیاں اور پراتے گھر کے اندر جو موجود ہوگی وہ بجا بجا کے توڑ دے گی کسی کو کوئی شرم نہیں آئے گی لیکن دین کی بات کرتے ہوئے دین کی داغت دیتے ہوئے شرم آتی ہے کیوں آتی ہے اس لیے کہ جی میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا اس لیے شرم آتی ہے جھجک محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام ہیں جو بندہ زندگی میں پہلی بار کرتا ہے لیکن کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کوئی محسوس نہیں کرتا بلکہ بہت سے کام تو ایسے ہیں زندگی میں پہلی بار کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں دیکھ لیں نوجوانوں کو اپنی شادی کی دعوت شادی کے کارڈ زندگی میں پہلی بار تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو اپنی شادی کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی دعوت ہے وہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیا نہیں ہے کوئی چیز ماننے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی شادی کی دعوت دیتے ہوئے شرم نہیں آتی دین کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور یہ صرف نوجوانوں کا حال نہیں عمر رسیدہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے ساٹھ سال ستر سال پچاس سال چالیس سال ہو گئے بات سنتے خطبہ سنتے درخت سنتے کئی ایک باتیں زبانی ازبر ہیں یاد ہیں لیکن اگر کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی خطیب لیٹ ہو جائے یا وہ نہ آ سکتا ہو کوئی مجبوری بن جائے تو سارے ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں اب کون اٹھے اور ممبر پہ چڑھ کے دو چار منٹ لوگوں کو نصیحت کرے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی تربیت کی تھی ایک آدمی اپنے کنبے قبیلے سے نکلتا بڑا دور دراز کا سفر کر کے مدینے میں پہنچتا مسلمان ہوتا ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دس دن آپ کے پاس رہتا اور جب واپس جاتا تو وہ دین کا अपने ہوتا وہ اپنے گھر والوں کو جا کے اپنے کنبے قبیلے والوں کو جا کے دین کے عقامات سناتا انہیں والوں کو کرتا نفیح کرتا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنات کا واقعہ حقل کیا ہے سورہ پاپ میں اللہ تعالیٰ کماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کا ایک گروہ تیری طرف پھیرا وہ قرآن کو سننے لگے جب قریب پہنچے تو کہنے لگے انسدو چپ ہو جاؤ انہوں نے غور سے سنا اور سن کے قرآن سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا ہے قرآن سن کے مسلمان ہوتے ہیں ولا قومی مندری اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تو انہیں جا کے ڈراتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں نا صرف قرآن یا دینا رستی کا آمن ہم نے بڑا عظیم قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف رس و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے تم بھی اس پر ایمان لے آؤ یا کو عجیب عجیبا ہی اللہ یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو صرف ایک مجلس ایک محفل میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کو آم سنا اس پر ایمان لائے اس کو سچا جان کر اور لوگوں کو جا کے ڈرانے لگے کہ جو تم کر رہے ہو یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ معبودان بافلہ کی پرستش کو چھوڑو اور اللہ واقع ہار کی عبادت اور اس کی پرستس اور اس کی بندگی کی طرف آ جاؤ یہ بندہ اللہ تعالی کی طرح بلاتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اسی طرح وقف عبد الطیض بنی عبدل فیض کے کچھ افراد وقت کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کچھ دنوں تک آپ انہوں نے آپ کے پاس قیام کیا واپس جانے لگے آپ نے ان کو جاتے جاتے مختصر سی مجلس میں ایمان اور اسلام کی بنیادی باتیں سمجھا دی انہیں اللہ و احتشریف پر ایمان لانے کے لیے کہا اور پوچھا تمہیں پتا اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں نا بس جس نے کروا پڑ لیا مسلمان ہو گیا اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن رہے ہو تمہیں پتہ چلا ہے کلام کا ایک عجب طرز عمل تھا کہ اگر ان کو پتا بھی ہوتا تو کہہ دیتے اللہ عصول ہوا, ہوا عالم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ بھی کہنے لگے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمیں بتا دیجیے کہ ایمان اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے کوئی مشکل سوال نہیں تھا یہ اجت الوزا کے موقع پر ربیر احتلام پوچھتے ہیں اور تمہیں پتا ہے یہ کون سا دن ہے صحابہ کے فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. حالانکہ پتا تھا کہ دن کون سا ہے پوچھا مہینہ کون سا ہے کہنے لگے اللہ عب اعلم پوچھا شہر کون سا ہے سب کو پتا ہے کس شہر میں کھڑے ہیں کہنے لگے اللہ عسول اعلم یہ ان کا ایک انداز اور طریقہ کار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ وحدہ اللہ شریف پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کی توحید میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو وہ توم نماز قائم کرو وہ تخت ذکا زکوٰۃ ادا کرو وہ تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو ٹو ملر خبر اور جہادوں کی دار کرو جہاد کے نتیجے میں اگر تمہیں مارے غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرو باقی چار حصے مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کرو پانچواں حصہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے جمع کرو اسی طرح اس کاموں سے ان کو منع کیا نقیر مذفت ڈبا یہ برتن تھے جن کے اندر شراب بنائی جاتی تھی ان سے آپ نے منع کر دیا کہ ان کو استعمال بھی نہیں کرنا تھا اور یہ لوگ کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے بعد اپنی قوم میں جاتے ہیں تو انہیں دعوت دیتے ہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ایک ایک دو دو تین تین زیادہ گروہ کی صورت میں وفد کی صورت میں مسلمان ہوتے ہیں چند دن قیام کرتے ہیں گھروں کو واپس پلٹتے ہیں تو دین کے داعی بن کے جاتے ہیں یہ اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے یا فن د چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے فانڈر اور لوگوں کو ڈرائیے وہ رقبہ کافا کب دے دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے رب کی تقبیر بیان کیجیے اللہ تعالی کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کیجیے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو اللہ تعالیٰ کی توحید کا گول بالا ہو رقبہ کافا کب دے دو انہیں بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے باقی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی حیثیت کی مالک نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی اوقات نہیں اور تکبیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ہیں ہی تکبیرات کی تکبیرات آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نماز کا آغاز تقبیر سے تو رکو میں جائیں گے تقبیر کہیں گے سجدے میں جائیں گے تقبیر کہیں گے نماز کا سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اسی آواز سے اللہ وقت کہیں گے جنادہ ادا کرنا ہے پھر تقبیر تقبیر تقبیر تقبیرات کا سلسلہ چلتا ہے ایڈ کے موقع پہ مسلمانوں کا بہت بڑا اکٹھ اور اجتماع ہے تکبیرات حج کا موقع ہے لوگ تربیا کہتے ہیں تکبیرات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں رب کا پکا رب کی بڑائی بیان ہوتی ہے وہ کا پکا ہے اگلا حکم دیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک ساتھ رکھیں ظاہری سہارت یہ باسنی طہارت پر درارت کرتی ہے ظاہری سہارت و پاکیزگی باسنی سہارت و پاکیزگی پر درارت کرتی ہے تو ظاہر انسان کا بالکل پاک صاف ہونا چاہیے ورزرا صاحج پھر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی پاک ہو ہر قسم کی گندگی کو دور پھینکیے عقائد کی گندگی خیالات کی گندگی بت پرستی کی گندگی کفر و شرت کی گندگی ماحول کی گندگی بے حیائی بے غیرتی کی گندگی اخلاقیات کی گندگی وہ مستفا جو ان سے دور رہیے ہر قسم کی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نہا دھو کے بڑے عمدہ کپڑے پہن کے نوجوان باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی جو جسم کا سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ رفت منہ ہے اس کے اندر گند داخل کرتا ہے تمباکو کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے کوئی کئی پیتا ہے کوئی سگار پائپ پیتا ہے کوئی کچھ اور بوبے ڈال لیتا ہے کئی وہ نشہ ور پان وہ بوے سے باتیں پھرتے ہیں انتہائی عجب وہ حملہ ہے رج فرمایا ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیجیے دین اسلام نے بدن کی طہارت کے لیے وضو غسل کا طریقہ کار سکھایا ہے باطن کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ مقرر کی ہے متعین کی ہے کہ دل بھی پاک ہو جائے انسان کا باطن بھی پاک ہو جائے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے فرمایا والا کسی پر احسان اس لیے نہیں کرنا کہ اس نیکی کے نتیجے میں آج میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا تو کل یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا یا آج میں نے اس کو کچھ دیا ہے تو کل یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو نیوندرے اور سلامیاں یہی گند ہے نا آج اتنا دیا اس لیے سے دیا کہ کل جب ہماری باری آئے گی اسے زیادہ ہی دے گا والا کم نک زیادہ طلب کرنے کے لیے کسی پہ احسان نہ کر اور پھر یہ نیو سلامیوں کا معاملہ یا تو سود در سود ہے سود در سود مسلسل نسل در نسل جا رہی ہے ساری نسل بڑھا چڑھا کے ہی دینا ہوتا ہے اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تحفہ تن دیتے ہیں پھر وہ بھی عجیب تحفہ تن دیا ہوا ہے جو تحفہ پھر واپس بھی مانتے ہیں تحفہ اگر کسی کو دیا جا تو وہ واپسی کی نیت نہیں ہوتی توحفے کے جواب میں کوئی توحفہ دیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں دیتا پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو دیتا ہے جس کو دیا جاتا ہے لینے والا کام دے دے یا برابر دے دے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے کہ ہمارا حساب کتاب اس نے برابر نہیں کیا سمے والا تو اپنا انفراسٹکچر زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کر ربی کا اور اس دین پر چلتے ہوئے جتنی بھی مشکلات مسائل پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اس پر صبر کیجیے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ومایہ اطرب